اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنی رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے